پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے وقال لو ان لنا منهم كما اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے <سلام> عدو اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک و تمہارا کھلا دشمن ہے بس وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو مذکورہ دلائل سے واضح اور براہینہ قاتیہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے بیسط محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر گئی ہے انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوا و ملجہ اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ سے بھی زیادہ ہے اور توحید کا وعض ان کو بھی اسی طرح گراں گزرا ہے گراں گزرتا ہے جس طرح مشرقین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی جس کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے وہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں عشم عزت دلوں کا تنگ ہونا تاہم اہل ایمان کو مشرقین کے برعکس اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے کیونکہ مشرقین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے تھے اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے فعد اللہ الدین سر کبوت و عید اللہ الدین سورۂ لکمان بهم اللہ له الدین سر یونس ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرقین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں یہ نزول قرآن کے وقت کے مشرقین کا حال بیان ہوا ہے پھر آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کے بے بسی اور بے وفائی پر مشرقین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کر لیں پھر یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو جس طرح مشرقین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو میں اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لئے حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دیں بہ حوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2865 پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کیسی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا وہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے یا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الخینزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم اللہ نے تو تم پر صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے پھر جو شخص مجبور ہو جائے جب کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کی سوا آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا اور ان کے لئے بہت دردناک عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو آج بھی اعلّ بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آبا و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں حالانکہ آبا و اجداد بھی دینی بصیرت سے بے بہرا اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آباب پرستی یہ اپنے ائمہ و علماء کی پیرمی غلط ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آباء میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے اور پکارتا ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے اسی طرح یہ مخلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے گنگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے آجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور تو اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے پھر اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزیں ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں حرام کردہ اشیاء پاک نہیں چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں جیسے یورپ کے نصرانیوں کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرقین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے جس کی تفصیل سورہ انعام میں ہے مشرقین کا یہ عمل غلط ہے اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی تم ان کی طرف ان کو حرام مت کرو حرام صرف وہی وہ ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی اللہ کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو پھر اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے اور اسے کلم حسر انما ان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزیں ہیں جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں اس لیے اول توبہ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حسر ایک خاص سیاق میں آیا ہے یعنی مشرقین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں حرام تو صرف یہ ہیں اس لیے یہ حصر اضافی و نسبی ہے ورنہ اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو قرآن و حدیث میں دوسرے موازے پر مذکور ہیں اس سلسلے میں دوسرا جواب یہ ہے کہ آیات کریمہ میں حصر اس لحاظ سے ہے کہ یہ چار چیزیں تمام آسمانی دینوں میں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں دوسرے حدیث میں دو اصول جانوروں کی حلت و حرمت کے لئے بیان کر دیئے گئے ہیں وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنی رہنی چاہیے درندوں میں ذو ناب وہ درندہ جو کچھلیوں سے شکار کرے اور پرندوں میں زو مخلب ان جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے تیسرے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے مثلا گدھا کتا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے جس کی تفصیل المائدہ میں ہے مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا ہو مثلا گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے البتہ حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں ایک مچھلی دوسری ٹڈے ٹڈی وہ اس حکم میتا سے مستثنا ہیں خون سے مراد دم مصروف ہے یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے گوشت کے ساتھ جو خون لگا لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے یہاں بھی دو خون حدیث کے روح سے حلال ہیں کلیجی اور تلی خنزیر یعنی سور کا گوشت یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے وم اہل وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں جیسے مشرقین عرب لات و اضاء وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے یا آ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو اہل مسلمان جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں یا مجاورین یا مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے آتے ہیں جیسے بہت سے بزرگوں کے قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلاً داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے یہ حرام ہی ہوں گے کیونکہ اس کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں رضائے اہل قبور اور تعظیم لغیر غیر اللہ یا خوف یا رضا عن غیر اللہ غیر اللہ سے مافوق اسباب طریقے سے ڈر یا امید ہے جو شرک ہے اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی حرام ہوں گی جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر کبور کے ارد گرد و مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم یا وہاں صندوقچی میں نظر و نیاز کے پیسے ڈالنا یا اُرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں اور نظر بھی نماز روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے اسی لیے حدیث میں ہے میں لڑون دبلغغیر اللہ صحیح الجام صغیر بحوالے صحیح الجامع صغیر دوسری جلد حدیث نمبر ایک چوبیس جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ہے تفسیر عزیزی میں بہوالے تفسیر نیشہ پوری ہے اجمع العلماء لو ان مسلمان ذبح ذبیحة یریدو بذبحیہ التقرب الی غیر اللہ صار مرتدن و ذبیحتو ذبیحت مرتدن تفسیر عزیزی صفحہ نمبر چھے سو دوم تباہ تیرہ سو گیارہ ہجری علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا مزید دیکھیے سورۂ نعام چھٹی ایک سو پینتالیس اور سورہ نحل سولویں ایک سو پندرہ کے حواشی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما أصبرهم على النار. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں لئیس البرات والنوجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر ومن آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین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 الا اکلینتقون نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کے طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں اور گردنیں چڑھانے کے لیے خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار گار ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ آیت قبلے، یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر چھ چوئیاں کر رہے تھے جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ قبیدہ خاطر ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا ہے جس کی اس نے تاکید فرمائی ہے پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتہ تمام عیوب سے پاک و منزہ اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات صفات باری کو بغیر کسی تحریف تعویل یا تعطیل یا تکیف کے تسلیم کیا جائے آخرت کے روز جزا ہونے حشر و نشر اور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے الکیبو سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے الاحکبی میں ضمیر مال کی طرف راجے ہے یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے سے۔ تنگ دستی اور شدت فخر سے نقصان یا بیماری اور البس سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا یعنی احکامات الحیہ سے موہ انحراف نہ کرنا نہایت کٹھن ہوتا ہے اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے آزاد آزاد کے بدلے غلام غلام کے بدلے اور عورت عورت کے بدلے پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ کے ساز معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے اب چلتے ہیں ان آیت کی تفسیر کی طرف زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم و جور کا ارتکاب کر لیتے ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرنے کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا کہ ساس بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو کہ میں کوئی عورت قتل کی جائے تو کساس میں کوئی عورت قتل کی جائے کی جائے گی یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا بلکہ یہ الفاظ شان نظول کے اعتبار سے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کساس میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا چاہے مرد ہو یا عورت طاقتور ہو یا کمزور المسلمون تم بحوال سنن ابھی دو ہزار سات سو اکاون تم مسلمانوں کے خون مرد ہوئے عورت برابر ہیں گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت النفس و بن نفسی کا ہے احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے احساس میں قتل کیا جائے گا لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے لا یقت مسلم بھی کافر بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر 6915 مطلب مسلمان کافر کے بدلے قتل قتل نہیں کیا جائے گا بہوال فتح قدیر تفصیل کے لیے دیکھیے المائدہ 45 کا کہاشیا پھر معافی کی دو صورتیں ہیں ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے الہی کے لیے معاف کر دینا دوسری صورت کے ساز کے بجائے دیت قبول کر لینا اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے وہ بھی احسان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے ہل الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہی ہے پھر یہ تخفیف اور رحمت کے معافی یا دیت تین صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے کہ یا معافی تھی دیت نہیں تھی اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی کہ ساس تھا نہ دیت کے ساس تھا نہ دیت بحوال ابن کثیر و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد والبِ اجمعین